بالله لقد هو اشر بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدوا لا إله إلا الله وعجره لا شريك له وأشهدوا لمحمدًا أبوه ورسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وحقوا طاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْجٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّنُهُمَا رِجَالٍ كَثِيرًا وَالْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي كَسَاءٌ نَبِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يغفر لكم اعمالكم ويمحو لكم ذنوبكم ومن يتق الله يجعله بعد بيننا بين حديث كتاب الله وخير الهدي هبي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بلا وكل بلا في ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الوحيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ إِنَّ سَلَا فِي مَنْ سُطِيلُ وَمَثْجَالَ وَمَا فِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ قُلْيَ الْطُغَانَ أَرْبُ الْمُسْلِمِينَ وقال تعالى في مقامنا آخر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعُلْنَا مَنْسَكَلْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ أَلَى مَا رَزَقَهُ مِنِ الْبَهِيمَةِ الْأ پیلا ہو کن ہوں اوشی محترم حاضر جمع اللہ رب تلا کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو قربانی جیسی میں عبادت کرنے کی توقع ختم کروایا ہم نے اپنے اپنے جانوروں کی گدروں پر چوری چلا کر قربانی کی گوشت کھایا کھلایا پڑوسیوں کو رشتے داروں کو ضرورت مندوں کو باٹا اور آج قربانی کا چوتھا اور آخری دن سوال یہ ہے کہ اس قربانی نے ہمیں اور آپ کو سبق کیا اس قربانی سے ہم نے حاصل کیا اگر محض گوشت کا کھانا اور کھلانا مقصود ہے تو ہم لوگ سارا دوست کھاتے رہتے اس قربانی کی رول کیا ہے اس قربانی کا اصل مقصد کیا ہے قربانی کرنے کے ٹائم ہم جو دعا پڑھتے ہیں آئیے ذرا اس دعا کے اوپر ہوتے ابوداؤ شریف کتاب میں حضرت کی جو حدیث ہے اور جس میں قربانی کی مدمی دعا بتائی گئی اللہ مین کا یہ ابودا کی بات یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی اس دعا کا ابتدائی ٹکڑا سنام کی آیت نمبر انیاسی سے سور انام کی آیت نمبر نائم سے لیا گیا سور انعام کی آیت نمبر سیونٹی نائن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مناظرہ کرتے رہے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ستاروں کی عبادت کرنا غلط ہے چاند کی عبادت کرنا غلط ہے سورج کی عبادت کرنا غلط ہے جب ہر ایک کی عبادت کرنا غلط ہے تو صحیح کس چیز ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں سن لو میں نے ساری کائنات سے کٹ کر اپنا چہرہ اس نام کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و کو پیدا کیا ہے اور میں مشرق ملی اور ہمارے نبی نے جو گوا سکھائی اس میں بھی اب یہ الفاظ پڑتے یہ الف باتیں کو اس نے ایک جملہ ہم لمبا دیتے صرفاتے اس کے بعد قربانی کی دعا کا وہ فرق ہو انام ہی کی آیت نمبر 162 سو لیا گیا سوریہ انام کی آیت نمبر 162 میں کیا کہا گیا اللہ تبارک والا نے اپنے نبی سے کہا کل اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا کہہ دیجیے ان نسلاتی میری نمازی میری قربانی میری زندگی میںرنا لب اللہ رب الگ اس کے بعد فربانی کی دعا کا تیسرا ٹکڑا سورہ نام کی آیت نمبر ایک سو تریسٹھ سے لیا گئی اسی آیت کے بعد والی آیت سے لیا گیا لا شریقو اللہ کا کوئی شریک نہیں وہی زلی کا اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن کی آیت کیا ہے وہانا اوق مسلم میں پہلا مسلمان ہوں اور قربانی کی دعا میں کیا پڑھتے وہانا نلن مفت میں مسلمان ہوں سوال یہ ہے کہ قربانی کی دعا میں ہمیں کون سا میسج دینے کی کوشش کی گئی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار بھی ہے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے ان کا جو جذبہ تھا وہ جذبے کو اللہ تبارک مطالعہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے اس کی ایک یادگار ہے ہماری اور آخر قربانی اور میں نے پچھلے خطبۂ جمعہ میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام الگ کا نام قرآن کے جہاں جہاں بھی آیا ہے ایک خاص بات آپ نوٹ کیجیے گا کہ اللہ نے بار بار ان کے نام کے ساتھ ہنیز کلف استعمال کیا الامل ابراہیم حنیفہ قربانی کی دعا میں بھی ہم حنیفہ غلط استعمال کرتے ہیں یہ حنیفہ کا مطلب کیا ہو ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو گویا قربانی میں پہلا سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ میرے بندے تو میری بارگاہ میں اپنے جانور کی قربانی کر رہا ہے پہلے یہ بتا کہ تیرا میرے ساتھ تعلق کیسا ہے بندے کا رب کے ساتھ رشتہ کیسا ہے ہمارا اور آپ کا رشتہ کیسا ہے ہمیں نے اور آپ کو اچھی طریقے سال میں ایک دن ہم نے اپنے جانور کی قربانی کر دی ہم نے حق ہاں ادا کر دیا اللہ کی عبادت کی سال میں ایک مہینہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ لی ہم نے عبادت کا حق ہاں ادا کر لی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ تبار سالیٰ نے زریات میں بتایا میں نے تمام جنات کو تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور عبادت کریں گے تو فائدہ ہمارا ہے عبادت کریں گے اللہ کی کو ہمیں جنت ملے گی نہیں کریں گے شر کریں گے تو جہان ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے جو پیدا کیا ہے اس میں اس کا کوئی بھلا نہیں ہے نو زبان عبادت کر کے ہم اللہ کو کچھ نہیں دے رہے ہیں ہماری نماز سے ہمارے روزے سے ہماری زکات سے ہمارے حج سے ہماری قربانی سے اللہ تبارک بتالا کی حکومت میں اس کی بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے ہم جو ارادت کر رہے ہیں وہ اپنے فائدے کی لے جائے تو ہماری زندگی کا جو اصل مشن ہے وہ ہمیں قربانی کے ذریعے ایجاد دلایا جائے ہے حلیفہ ساری کائنات سے کٹ کے میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف دیا اس کے بعد توحید کی تعلیم دی گئی وما ملن مشرقی میں مشرق نہیں ہوں قربانی کرنے کے ٹائم بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں یہ نہیں کہ دل میں نیت کر لیا کافی اللہ کا نام لینا ہے بسم اللہ اللہ ابھر پڑھنا ہے تو توحید کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو شرک سے بری بھی کر رہے یا قربانی کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں شرط ریب ہونا چاہیے ہماری زندگی میں توحید ہونی چاہیے اور توحید کا اعلان ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ حالات پریشانی والے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سلام کی طرح ہمیں بھی تکنا پڑے ہمیں بھی جھیلنا پڑے ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے لیکن توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے عامہ آنند مشرقی مشرقی اس کے بعد ہمیں میں کہتے ہیں کہ ان نسلاتی و نسخی و محیا مماتی گلا گر گلا میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا بند یہ قربانی کا تیسرا سبب ہے کہ قربانی ہم کس کے لیے کر رہے نیت کیا ہے ہماری دکھاوا نمائش ریاکاری اپنا چرچا کرانا اخباروں میں اپنا نام نکلوانا رشتہ داروں میں اپنی وفائی لوٹنا لوگوں کو دعوتیں کھلانا مقصد کیا ہے قربانی کا اللہ کی رضا اللہ کی قربت اللہ کو خوش کرنا اگر یہ مقصد ہے تب تو ٹھیک ہے اور اگر یہ مقصد نہیں ہے محض کھانا کھلانا اور نام کرنا ہے تو پھر جیسے اور عبادتوں میں نیت اگر گڑبڑ ہے تو کل گڑبڑ ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث تو ہمارے بچے بچے کو یاد ہوتی انار نیت نیت گڑبڑ ہوئی تو روزے کا بھی کوئی مطلب نہیں روزے کا مقصد مطلب بھی بتایا گیا لال کپ اگر نیت گڑبڑ تو آدمی کا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کرنا بے کار اور اگر نیت گڑبڑ ہے تو تاج شاہ کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ نے فوئی مل مسلین الحم المتا ہوں جن نمازیوں کی نیت صحیح نہیں ہے جن نمازیوں کی نیت میں کھوٹ ہے جن کی نیتوں میں ریاکاری ہے ان کے لیے بربادی اور ویل کی بات کر ہے اللہ کے تو یہ تیسرا سبب ہے کہ ہماری قربانی میں اخلاق ہونا چاہیے ہماری نیت اللہ کے لیے خارا ہونا چاہیے اور ایک خاص بات اور بتائیے کہ میرا جینا اور میرا مرنا ایک مسلمان کی زندگی تو توحید پر ہونی چاہیے اس کا خاتمہ بھی توحید پر ہونا چاہیے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کو توحید پر رہنا ہے اسی لیے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ہم سے کہا ہے کہ دیکھو موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت خود مخونہ میں جو ایک آیت سر عالیہ عمران کی بار بار پڑھتے ہیں اس آیت میں کیا کہا گیا خاتمہ اسلام پر ہونا چاہیے خاطم توحید پر تو ہم قرآن کی دعا میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ میرا جینا بھی تیرے لیے مرنا بھی تیرے لیے تیری توحید پر ہی میرا مرنا ہے انشاءاللہ میں مروں گا تو تیری توحید پر مر اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ شریک کر دو اللہ کا کوئی شریک نہیں وہیزالی کا عمر اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا یہ جو ٹکڑا ہے عمر تو اس سے یہ سبق ملا کہ قربانی ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمیں حکم دیا گیا اپنے دماغ سے نہیں کرنا ہے اگر حکم دیا گیا ہے تو قربانی ہی کرنا ہے قربانی کی جگہ جانور کا چیک کاٹنے سے قربانی نہیں ہوتی آج کل ہمارے ملک میں مسلمانوں کے بیچ میں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہو رہا ہے جسے اسلام کے دشمنوں نے خرید کر اپنے مطلب کی باتیں ان کے منہ سے نکلوانا شروع ہو باقاعدہ ایک تنظیم بن چکی اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ میڈیا کے چینلوں پر اور اخباروں نے اس طریقے کی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ بھئی قربانی کرنے سے بڑا پردھن ہو رہا ہے بڑی گندگی پھیل رہی ہے لہذا قربانی کو ختم کر کے جانور کی جگہ جانور کا کیک بنا کے کاٹ دیا جائے اکو فرینڈلی قربانی کی جائے کل دن یہ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہماری مسجدوں کی ازانوں سے دونی پردوشن ہو رہا ہے آوازیں بہت زیادہ پھیلی لہذا اذان جو ہے وہ مسجد کچھ دنوں کے بعد پھر یہ کہیں گے کہ بھائی حج کرنے کے لیے آپ لوگ سعودی عرب جا رہے ہیں مکہ مدینہ جا رہے ہیں کیا لوگ انہیں وہاں جانے کی یہی کوئی کھانے ڈھابہ بنا لیتے یہی حج کر لیتے کم پیسے آپ یہیں کام ہو جائے ہمارا اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے قربانی کوئی رضم نہیں ہے کہ جب ہمارا جیت چاہے وہ چھوڑ رہے قربانی ایک عبادت ہے اور ہمیں اسے ویسے ہی کرنا ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس میں ہم اپنا دماغ لگائیں اپنی لاجک لگائیں کہ ایسا کر لے ویسا کر لیں قربانی کے سپورٹ میں قربانی کے حق میں اور قربانی کے خلاف دلائل بہت سارے دیے جا سکتے ہیں لیکن ایک مسلمان دلائل اور حکمت سمجھنے آنے کے بعد عبادت نہیں کرتا ہے ایک مسلمان اتنا بے غیرت نہیں کہ اس کو نماز کا فائدہ بتاؤ تب نماز پڑھے گا قربانی کا فائدہ بتاؤ تب قربانی کرے گا ایک مسلمان کون ہے لا سال کر مجھے حکم ملا قربانی کرو دیٹ از ختم بات مجھے حکم ملا ہے قربانی کرو یہ ہے قربانی کا ایک عظیم سبق کہ ہمیں شریعت میں جتنا پھٹایا ہے اتنا ہی کر رہا ہے چار دن کی قربانی پر بھی بڑے اعتراض ہونے والوں نے یہاں تک کہا کہ چار دن کی قربانی تو ثابت نہیں ہے چوتھے دن کی قربانی لوگ کرتے ہیں وہ تو ربیہ ہے وہ قربانی نہیں ایک ایسا مسئلہ ہے یہ اس میں اختلاف ہے علماء کے بھی اس میں اختلاف ہے یہاں تک کہ صحابہ کے بھی اس مسئلے پر اختلاف ہے لیکن ہمیں یہ دیکھا ہے کہ کون سی بات کسی مضبوط ہے چار دن کی قربانی کی دلیلیں زیادہ مضبوط ہیں حدیث رسول سے ان کی تائید ہو رہی ہے صحابۂ ارام حضرت عبداللہ احبی عمر حضرت عبداللہ اقباس حضرت علی حضرت, حضرت اس کی قائل ہے ایک ایسے مسئلے میں جس میں اختلاف بھی ہے دونوں طرف دلائل بھی ہیں کلم کُ یہ کہنا کہ چار دن کی قربانی کرنے والے غلط کر رہے ہیں یہ محض اپنی انانیت اور اپنا تعصب دکھانے کا کہتے رہے ہمیں چار دن کی قربانی اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہمیں ایک دن اور ایکسٹرا ملتا ہے ہمیں اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ حدیث رسول کے ساتھ ہے ہمیں قربانی انہی جانوروں کی کرنا ہے جن جانوروں کا ثبوت ہمیں قرآن سہولت سے ملتا ہے ہمیں قربانی کے اندر وہ تمام شرائط پالو کرنی ہیں ان تمام کنڈیشنز کو ماننا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے یہ قربانی کا غریب سبق ہے وہی زیادہ لکھ کر قربان دیا ہے اور قربانی کی دعا کا آخری ٹکڑا میں مسلمان ہوں یہ کہنے کہہ رہی ہے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں تبھی تو قربانی کر یہ بار بار کیوں کہلایا جا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا قرآن کریم کے بعد پارے میں وہاں بھی دیکھیے وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا اس پارے وہاں بھی یہی لفظ استعمال فَلَمَّا أَسْلَمَا کی, بات کہی کی کہ ابراہیم علیہ السلام, السلام کا نام قرآن میں جہاں جہاں بھی آیا ہے میں نے غور کیا ہے کہ آگے پیچھے اسلام تلب ضرور ہے قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے سورے بقرہ قرآن کا پہلا پارہ سارا اور آخر کیا آیا وَمَنْ يَرْبَبْ أَمِّنَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ تَفْيَ نَفْتَهِ وَلَقَبْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِمِينَ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ہی آدمی چھوڑے گا جو بے وقوف ہوگا ہم نے ابراہیم کو بڑا اونچا مقام دیا تھا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا مکان دو اونچا ہے اسلم اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم تو اسلام لیا تو ابراہیم بولے میں اسلام لے آیا رب العالمین کے لیے اور اس نے سر بہت ہی ابراہیم بنی اور اسی کی وسیعت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی کی وہ یاقوب اور عربت یاقوب نے بھی اپنی اولاد کو کیسال اے میرے بچوں دیکھو تمہیں موبل مگر اسلام کی حالت میں تم دنیا سے جانا تو اسلام لے کر جانا یہ اسلام کون سی ایسی خاص بات ہے کہ تمام نبیوں کے نام کے ساتھ اسلام آ رہا ہے اور باقاعدہ یہ بڑے بڑے پیغمبر بڑے بڑے نبی اپنی اولادوں کو وسیعت کر رہے ہیں کہ وہ دنیا سے اسلام لے کر جا یوسف علیہ السلام کے چلیل رقر کہہ رہا ہوں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں رب سدا تئی تنی من تاب رب سدا تئی تنی من الملک واللم تو نے مجھے خوابوں کی تعطیر کا علم علمتا فرمایا اللہ تون نے مجھے بادشاہت تتا فرمائی اللہ تو بنی و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے دنیا بلا اللہ تو دنیا میں بھی میرا مددگار ہے آدرت میں بھی میرا مددگار ہے توری مسلمہ والی اتنی ہے اللہ مجھے مسلمان بنا کر دنیا سے اٹھانا یوسف علام کی یہی دعا کر مسلمان بنا کر یہ مسلمان کس کو کہتے ہیں مسلمان بنا ہے اسلام سے اور اسلام کہتے ہیں تو سرینڈر اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اپنی زندگی میں قدم قدم پر اور ہر موڑ پر اللہ رب العالمین کے حکم پر اور اس کے اشارے پر اپنے سر کو جھکانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا اس کا نام تو یہ قربانی کی دعا سے ہمیں کچھ بڑے بڑے سبق ملتے اب آئیے جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر سورہ حج کی چار آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر سور حج کی وہ چار آیتیں جنہیں قربانی کا ذکر کیا گیا آیت نمبر چونتیس سے لے کے آیت نمبر پینتیس ولی کلنا ہر امت کے اندر ہم نے قربانی کا طریقہ بنایا تاکہ لوگ اللہ کے دیے گئے جانوروں کے اوپر چوپاوں کے اوپر اللہ کا نام لے واحد تو اے دنیا کے لوگو تمہارا ایک ہے بلح اسلم اسی کے لیے اسلام لے آؤ اسی کے فرما دردار ہو جاؤ اسی کے آگے سرینڈر کرو لیکن جہاں بھی اسلام کرتا ہے اور یہاں بھی تو ہد کی تعریف دنیا میں آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر نہ किसके کس کے کس کے نام پہ جانوروں کو زبا کر ارے مسلمان چل رہا ہے ہمارے ملک میں ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے آستا ہیں نہ جانے کتنی درگاہیں ہیں جہاں غیر اللہ کے نام پر مردے ضبع ہو رہے ہیں ببرے زباں ہو رہے ہیں یہ کلن کھلا شک ہے اور اسی شرک سے یہاں روکا جاتا کہ جانور ہم نے تمہیں دیا ہے یہ اونٹ ہم نے بنایا یہ گائے بیل ہم نے بنائے یہ بکرا بکری ہم نے بنائے یہ بھیڑا بھیڑی ہم نے بنائے تو عبادت ہمارے نام سے ہونی چاہیے اللہ کا ہی نام قربانی کی جانور پڑے گا اس کے بعد کہا گیا وش ول جھک جانے والوں کو بچا رکھنا مربد بولتے ہیں ابھی نشید میں اترنا جہاں تھوڑی گڈھے والی زمین ہو نیچی زمین ہو وہاں اترنے والے کو عربی میں مختلف عربی میں کہا جاتا اخ بتا یعنی ایک آدمی اونچائی سے نیچائی کی طرف چلا جائے تو یہاں قربانی کا ذکر کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے وہ بشرمخین میرے جھک جانے والے نیچے اتر جانے والے بندے بندوں کو بشا رکھوں سے ایک نقطہ یہ ملا کہ ایمان جو ہوتا ہے یہ آدمی کے اندر نرمی پیدا کرتا اسی لیے قرآن میں کافیوں کی جہاں جہاں صفت بیان کی گئی وہاں انہیں متکبر کہا گیا انہیں گمندی کہا گیا اور ایمان والوں کو منقصر مزاج قرار دیا ایمان انسان کے دل کے اندر نرمی انسان کے اخلاق کے اندر نرمی انسان کے کردار کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے جو آدمی ایمان کے باوجود بھی اپنے کردار اور اپنی سیرت میں نرمی پیدا نہ کر سکے اس کا مطلب ایمان بہت کمزور ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نرم بندوں کو اس کو انگریزی میں ہم ہمبل بول سکتے ہیں میرے تواز و گزار بندوں کو میرے جھک جانے والے بندوں کو بچا سکتے اب ان جھک جانے والے, والے بندوں کی چار سپت بیان اللہ بھی رس اور میرے جھک جانے والے بندوں کی پہلی کوالٹی یہ ہے پہلی خوبی یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل نرس جاتے ہیں ان کے دل کاپ جاتے ہیں ایک مسلمان کی شان ایسی ہونی رہی وہ کوئی کام کر رہا ہو اور اسے یہ بتایا جائے کہ اللہ نے منع کیا ہے کا دل کام جائے اللہ کا نام لیا جائے ایمان والے کا دل کام جائے یہ ایمان والے ادا دکھ نہ ہو اللہ کا ذکر کیا جائے آدمی کا دل کاپ جائے دل درخت جائے اور دوسری صفت کیا ہے مصیبتوں میں صبر کر ابراہیم علی اسلام کی پوری زندگی میں آپ کے سامنے بہر سب सब सब सब پوری زندگی जिंदगी کے بارہ ہے بچہ جا رہا ہے سب بچہ جوان ہو گیا زبہ کرنا ہے سب بیوی بچے سے دور رہنا ہے سب ماں باپ کو چھوڑ کے جانا ہے سب گھر بار چھوڑ کے جانا ہے سب وطن چھوڑ کے جانا ہے सبر. زندگی نے ابراہیم علیہ السلام کے صبر اور آزمائش اور امتحان پر صبر ان کی پوری زندگی میں ملتا ہے اور تیسری صفت بل مفیلا اور میرے نیک بندے موہے کو نماز آئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اپنی بیوی حاجرہ کو جب بے ہو گیا سرزمین زمین پہ چھوڑ کے جا رہے وہاں بھی کھڑے ہو کے انہوں نے یہی دعا کی تھی ربنا انی من ذریتی غیر ان بنافی یقینی سکن محرم رب بنا اے اللہ میں اپنی اولاد کو ان ہو گیا سرزمین زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اے اللہ تو توفیق دے کے یہ آگے چل کے یہاں نماز پڑھ اور آگے پھر تو آسان اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا دے. تو اللہ کے نیک بندوں کی تیسری صفت کہ وہ نماز قائم کرے اور چوتھی صفت ما رپور اور ہمارے دیے گئے رسق میں سے خرچ کرتے ہیں غریبوں پر محتاجوں پر رشتے داروں پر اپنے, با, اپنے اوپر اپنے بال بچوں کے اوپر جائز طریقے سے خرچ اس کے بعد کہا گیا اور یہ قربانی کے جو بڑے جانور ہیں جو مینا کے اندر حاجی ہاں لوگ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں اپنے اپنے اونٹ کو ذبا کر رہے ہیں اپنے اپنے گائے اور بیل کو زبا کر رہے ہیں <سطور> جالنا <لکن> اللہ, اللہ کے شاعر میں سے یہ اللہ تبارک و تعالی کی پہچان میں سے یہ جانور اس بات کی علامت ہے یہ بڑے بڑے جانور اس بات کی پہچان ہیں کہ ان کو منا کے اندر لے کے جایا جائے گا یہ اللہ کے نام پر زبا کر دیا جائے گا تب اللہ ہی اڑی تو اونٹ کو تم کھڑے ہو کر زبا کرو اونٹ جب کھڑا رہے اس کو کھڑا کر کے اس کے اوپر اللہ کا نام دو سنت طریقہ اونٹ کے ذبح کرنے کا بلکہ اس کو ذمہ نہیں کہنا کہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے آگے کا بایا پیر جو ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور نیزے سے اس کو نہر کیا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ زباں کیا جب وہ گر جاتا ہے تب اس کے بعد اس کے جسم کے بعد تو کہا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے اوپر اندرا کرنا پیسہ جب چنو گا جب اونٹ زمین کے اوپر گر جائے جب اس کے پہلو زمین سے لگ جائے وہ کوئی بھی سے خود بھی کھاؤ ملکانیا بند موتر اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ اور نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ کچھ ایسے ہوتے جو دروازے دروازے مانگتے ہیں کہ مجھے گوشت دے دو مجھے گوشت دے دو اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عزت دار ہوتے ہیں ان کے گھر میں ایک بوٹی گوشت نہ آئے لیکن کسی کے آگے مانگنے نہیں جائیں گے تو کہا گیا خود بھی کھاؤ اور جو نہیں مانگتے جو خوددار ہیں ان کو بھی کھلاؤ اور جو سوالی ہے جو دردر جاتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ لَكُمْ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے قابو میں کیا ہے اللہ کی قدرت دیکھو یہ بڑے بڑے اونٹ انسان کے قابو میں یہ گائے بیل یہ بھیڑ بکری یہ انسان کے قابو میں اللہ نے انسان کے کنٹرول میں ان کو کر دیا ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تم قربانی کرو اس کے بعد اگلی آیت میں قربانی کی روح بتائی لنگنا للّہ لو ہو محاو اے قربانی کرنے والو تمہاری قربانی کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا مکے کے کی کافر کیا کرتے تھے وہ جب اپنے بتوں کے نام پر دعا کرتے تھے تو بتوں کے اوپر جا کے چڑھا دیتے اور جب اللہ کے نام پر جانور قربان کرتے تھے تو کھانے کعبہ کی دیواروں سے جا کے اس کا خون پودتے تھے اس کا گوشت چڑھاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے ہماری قربانی اللہ کے اب پہنچ گئی اللہ نے ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اللہ تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ولا بیما ہوا اس کا خون نہیں پہنچتا ولاکن تمہارے دنوں کے اندر جو تقواہ ہے جو نیت ہے جو اصلاف ہے جو اللہ کا ڈر ہے وہ اللہ کے پہنچتا ہے اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی دی ہوئی توفیق پر نام بھی لینا ہے اور بڑائی بھی نقطہ اور بتایا گیا کہ یہ جانور اللہ نے دیے ہمیں ہم یہ ہمارے نہیں ہیں بھئی بکرا ہم نے ہم لائے تو ہمارا ہو گیا اونٹ ہم نے خریدا تو ہمارا ہو گیا ارے خریدا تو نے ضرور ہے لیکن یہ حقیقت میں اللہ کا دیا ہوا ہے اسی لیے قربانی کی دعا میں ہم یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہوگا مین کا وہ اللہ کا اے اللہ تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے اے اللہ اس میں میرا کوئی قدم نہیں ہے اگر میں نے یہ جانور خریدا تو یہ بھی تیری توفیق ہے اور یہ جانور آج میں جمع کر رہا ہوں یہ بھی تیری توفیق تو میرے بھائیوں نے حج کی ان چار آیات کی روشنی میں اور قربانی کی دعا کی روشنی میں جو قربانی کے اہم اہم مخاصد ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے قربانی ہمیں توحید کی تعلیم دیتی ہے قربانی ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتی ہے قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو وقت کر دیں یہ چار دن صرف گوشت کھا لینے اور کھلا دینے کا نام قربانی نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ ان اقبات کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم محض اپنے جانوروں کی گدروں پر چھری چلا کے قربانی نہ کریں بلکہ اپنی خواہشات کی گدروں پر بھی چھری چلائیں ہم صرف اپنے جانوروں کو ذبح نہ کریں بلکہ اپنی نفر کے اندر چھپے ہوئے شیطان کو بھی ذبح کریں ہم صرف گوشت ہی نہ کھائیں اور کھلائیں بلکہ ہم جو ہے اور ریا اور ریا لوگوں جو جذبے ہیں, ان کو بھی ہم جو ہے جانوروں کے کون کے ساتھ نالی میں بہاتے اور اللہ تعالیٰ کی توشید کے لیے سبارک کی بڑائی اور اس کی کے اقرار کے لیے آج پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کو اور خاص طور سے ہم جو ہے توحید پر چلنے والے ہمارے وہ بھائی جو مطلب کتاب و سنت پر چل رہے ان کے لیے بڑے بڑے چیلنجز ہیں پوری دنیا ان کے خلاف مستحد ہو رہی ہے اور ہماری سطحوں میں بھی جو غدار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے یہ ہمارے اولاد کے لیے بڑا چیلنجنگ دور ہے میرے بھائیو اس دور میں اور ان حالات میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ان کی اس وسیعت کو یاد کریں جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی کہ آخری دم تک توحید پر قائم رہنا اور توحید کو باقی رکھنے کے لیے توحید کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اگر اپنی زندگی بھی قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں رب العالمی کا ہے اللہ عالمی تو ہمیں قربانی سے حاصل ہونے والے ان اسباس پر ان عبرتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی کوشش کرتا کرنا ہم نے ہم نے جیسی بھی نیت ہماری تھی ہم نے قربانی کر دی لیکن ہم جانتے ہیں ہماری نیتیں اتنی پاک سات نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے لیکن اللہ تو اپنے اپنے کرم سے ہماری قربانیوں کو قبول کرنا لے اے اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول کرنا لے اے اللہ تمام مسلمانوں کو اس خوشی میں شریف ہونے کی توفیقہ فرنا ہے اللہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ توفیق کے راستے پر چلنے کی توفیقت کرنا جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے اور خاتمہ ہمارا ایمان رہو آپ کے روا جانا حمد للہ اللهم سبحانك وتعالى ربنا لله ان الشيطان وجي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اله محمد كما على ابراهيم وعلى اله ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصرنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغفر لمن ترك منا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين ان بالله وكم الله ان الله يحب بذل الانسان وانسان القرب هو ينهى عن فحشاء وبمن كبر